اللہ صحمن علیہ محمد السّلام علیکم الله رحمۃ اللہ وبرکاتہ باشا باقی تمام شامعین خارن سب کو سلام و ہمارے سلسلہ دار خطاب دعوت شریف میں در درخت نمبر چھ سو پندرہ اب او. سو ہے اور جو ہے میں اب لوگوں سے مرخواہ ہوں کیونکہ اس میں وقفہ فضا زیادہ اور بیس بیچ میں اس کا ایک تو گھریلو کچھ مسائل لے پل جو ہے میرا آواز مجھے ساتھ نہیں دے رہے آواز صاف نہ آنے کے سب میں آپ لوگوں کو سننا مشکل ہو جاتا ہے اور دوائی جو ہیں جو احتیاطات ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن جب تک اللہ نہ چاہیں گے جی مکمل ٹھیک ہونا مشکل نہ ہوتا ہے تو اور جو ہے جو تھوڑا سا بہتری آیا تو میں نے سوچا کہ اس اس درس کو آگے دامہ دے تو اس درس میں جو ہے ہمارا درس نمبر چھ سو پندرہ دو سو ستاون میں ہمارے سلسلہ دس اولاد میں سے آوراد میں اسماء اور ہتھیے میں اسماں اور حسنہ کی شرح میں اس میں سے دسواں سے مقدس یا عزیز کے سلسلے میں ہمارا بحث چل رہا اور اس میں آج کے درسوں اور دو درسوں میں انشاءاللہ اس قسم کے جو ہے فیوز و برکات کے حوالے سے آج لوگوں کو آپ لوگوں کو کچھ نقات پہنچا دوں گا کہ اس کچھ مخصوص تعداد بھی دیا ہوا ہے اس تعداد میں پڑھیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا دنیاوی راہ روحانی معنی اور جو ہے اے, کچھ تعداد کے بغیر ہے جتنا پڑھنے چاہیں پڑھیں اتنی زبان رکھیں تو اس کا آپ کو لے کیا روحانی فائدہ ہوگا اس سلسلے میں آپ کو کچھ اور رائستہ مختصراً پیش کروں گا تو سلسلے میں جو ہے پہلی خصوصیت یہ فرمائے مشہور کتاب ہے اسماع الحسن کے اور دعاؤں کے مجموعہ مصباح ہے کف امین کا سبھا نمبر چار سو سے تہتر پیا فرماتے ہیں کہ ذکر ہو اربا و تس ان اربا تس این رتن عقی و الفجر فکلی اومن یکشفرار علم کے میاں و سے اور یہ اس کتاب میں ہیں جو شغص ہر روز چورانوے مرتبہ نائنٹی فور مرتبہ صبح کی نماز کے بعد باقاعدگی سے پڑھتا رہے چورانوے مرتبہ صبح کی نماز کے بعد یعنی ہر روز پڑھتا رہے تو اس شغص پر علم کیمیا اور سیمیا یعنی علم کیمسٹری اور فزکس کے اثرات سے پردہ ہٹا دیا جائے گا حرماتیں جو یعنی ان دونوں علوم کے اثرات سے اسے آگاہی ہوگا علم فزکس اور کیمسٹری اسی مادری دنیا کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں ہاں اس مادی دنیا میں ہر چیز کے اندر جو ہے اس کے اسرار اور رموز پھل فروٹ ہے نباتات ہے ہاں یہ اور ہر چیز کے جو اس زمین کے اندر موجود تھے مادی دنیا کے ان میں سے ہر ایک کے اسرار اور رموز اور اس کے خواتین ان کی حکمتیں کیا کیا چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو جو بندہ اسے سن کو ہمیشہ ہم یہ صبح کے نماز کے بعد اس کے لیے کوئی دن تعداد نہیں ہمیشہ پڑھتے رہیں صبح کے نماز کے بعد چورانوے مرتبہ نائنٹی فور تو اس پر جو ہے علم کیمیا اور سیمیا فزیکس کیمسٹری اور فزیکس کے علوم کے جو ہے اسرار اس پہ منکشف ہو جائیں گے یعنی کو یا کس مادی دنیا کے اسرار رموزات اور علمی حقائق سے چیزوں کی حکمتوں سے اس کے اسباب و علل سے ان کے فوائد سے انسان کو آگاہی حاصل ہوگا اس کتاب میں یہ فرمانے دوسری جو ہے فیض و برکت یہ فرما رہے ہیں اس کتاب میں امن قرار و این یومن اور جو شاد اس مقندس کو چالیس دن تک پڑھتا رہے فلّہ جومن عربہ ہی نمارت ہے چالیس دن تک ہر روز چالیس مرتبہ ہر کوئی شادی اس مقدس کو چالیس دن تک ہر روز چالیس مرتبہ پڑھتا رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا لم یحتج تج الحد تو پھر یہ بند کسی سے کبھی محتاج نہیں ہوگا اگر وہ محتاج من ہے کسی بھی دعوی سے مالی طور پر خاص طور پر تو جو بندہ اس سے مقدس کو چالیس دن چالیس مرتبہ صبح کی نماز کے بعد پڑھیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں چالیس دن دفعہ پڑھنے کے بعد تو پھر یہ بندہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بے نیاز کرے گا کہ وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہوگا جیسے مقندس بھی اس کتاب مصباح و کفہمی کی مصباح کفہ کی صفا نمبر چار سو ستہتر میں تو جو شاہ چالیس دن روزانہ جو ہے چالیس متوسط مبارک کو پڑھا کرے تو وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہوا یعنی اب وہ لوگوں سے بے نیاز ہوگا اور اس کے کوئی مالی یا کوئی اور پریشانی ہو وہ اللہ اس سم کے برکت سے دور فرمائے گا تو سچ اس مقدس کے جو یہ دو فائدے آپ کو کتاب مصباح ہے کافامی سے نقل کیا ابھی ایک اور کتاب ہے ہاں شر ہے اوراد فتح طالف انص اس کے پیج نمبر نائنٹی فور نائنٹی سیون سے ستانوے سے یہ جو امراج ہے کارس ندو الجماعت کے غالب دن نے مختصر تحریر کیا ہوئے اس میں انہوں نے ناصمان حسن کے حوض و برکات سے بھی مختصر مختصر باعث کے تو اس میں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آسما میں یہ اسم جلالی ہے یعنی اس میں یازی جلالی صفت کا ہے اس کی عادت جو ہے نائنٹی فور چورانوے ہے فرماس کا اب جدید کبیر بہت ہیں اب کبیر کے لحاظ سے اس کی عادت چورانوے ہے نائنٹی ہے فرماتے ہیں اگر اس اسم کو صبح کے نماز میں صبح نماز میں سنتوں اور فرضوں کے درمیانی وقت میں یعنی صبح کے سنت پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے سنت کے مساجد میں جو ہے صبح کے سنت اور فرض کے درمیان میں کافی وقات ہے صبح کے سنت تو اذان کے فرآن بعد پڑھ لیتے ہیں فرض کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ بیس منٹ ہے لوگ وفا ڈالتے ہیں اور ہوا کافی روشن ہونے کے بعد صبح کی نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے بعد ٹائم زیادہ ہے صبح کی نماز اور سنت کے بیچ میں لیکن ہمارے لیے بھی جو اس جسم کے اس فیص کو حاصل کرنا چاہیں تو صبح کے سنت پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے اس بیش میں یہ اس مکاندہ جو ہے پڑھیں اور کتنی تعداد میں آپ فرماتے ہیں اگر اس عسم کو صبح کی نماز میں سنتوں اور فرضوں کے درمیان یا صبح کی سنت ختم ہونے کے بعد فرض شروع ہونے سے پہلے اس کے درمیانی وقت میں اکتالیس بار فورٹی ون اکتالیس بار روزانہ یوم پڑھا جائے یعنی اکتالیس بار روزانہ چالیس دن تک پڑھا جائے تو دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہوگی تو یہ جو ہے حادثت نمبر تین اور حیثیت نمبر دو میں زیادہ فرق نہیں ہے تعداد میں فرق ہے اور فرماتے ہیں جو شاخ جو ہے چالیس دن تک اس عصمِ مقندس کو چالیس مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا یہ ہے اور اس سے اولاد ہتھیار کے شرح میں فرماتے ہیں جو شاخ اس عرصے مقندس کو صبح کی سنت پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے اس درمیان وقت میں اکتالیس بار اس میں ہاں جی اکتالیس بار روزانہ جو ہے پڑھیں چالیس دن تک چالیسوں پڑھ جائے تو دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہوگی یہ جو ہے کتاب اور شر اوراد فنس یا طالق انس الصور پیج نمبر نائنٹی سیون تو اس میں جو ہے بتایا خاصیت نمبر دو اور تین جو خاصیت نمبر دو جو کہ کتاب میں کا اسباح سے لیا ہے اور تین جو کہ اوراد فتح کے شرح سے لیا ہے یہ دونوں تعلیم ایک گیس ہے ان دونوں میں موثر چالیس دن پڑھیں تو اس کے جو ہے حاجتیں برا ہوگا لیکن اولا جو ہے مصباح کا غمی میں سے صبح کے وقت پڑھنے کو کہا سنت کے فوراً بعد پڑھنے کو فرض پڑھنے سے پہلے یہ قید نہیں لگایا تو آپ فرض نماز پڑھنے کے بعد جو پڑھ سکتے ہیں سنت کے باوجود پڑھ سکتے ہیں اس لحاظ سے لیکن یہ جو اسماء الحسنہ کی شرح ہے اس میں انہوں نے کہا صبح کے سنت پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے اس بیچ میں اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑھیں اور چالیس دن تک پڑھیں تو اب کسی کا محتاج نہ ہوا اس میں انہوں نے تھوڑا سا ٹائم پڑھنے کا ٹائم محدود کر دیا تو ان دونوں میں جو ہے یہ دونوں خاصہ نمبر دو اور تین دار میں جیسا ہے صرف تعداد میں فرق ہے کہ کتاب جو ہے مصباح کا فامی میں چالیس مرتبہ کا ہے اور اس اورد و فتح کے شرح میں اکتالیس بار کا تو ان دونوں کتابوں میں جو ہے زیادہ جو ہے مستند کتاب یقیناً جو ہے کتاب میں ہے کا فہمی ہے کیونکہ لوگوں کے کی مستند تار کتاب ہے اس کے علاوہ یہی خصوصیت ہاں کہ چالیس جو اکتالیس بار ہاں اور یہاں پر پھر یہی خصوصیت جو ہے نقش سلیمانی میں بھی اکتالیس بار کا ذکر ہے تو نقش سلیمانی جو تحویزات کی کتاب ہے وہ اور اوراد فتہ کی شرحم صابر صاحب نے جو لکھا ہے ان دونوں میں تعداد برابر ہے ہاں انہوں نے بھی کہا اکتالیس مرتبہ اور نقش سلمانی والے نے بھی کہا اکتالیس بار اور چالیس دن تک ہاں پڑھتا رہے تو آپ کسی کا دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہوگا ہاں یعنی آپ اس کے مالی یا کوئی اور پریشانی مشکلات ہوں جس میں وہ دوسروں کا محتاج ہوتے تھے وہ اللہ جو ہے اس کے اس جسم کے برکت سے دور فرمایا اس کے علاوہ خاصیت نمبر چار جو ہے اس جسم کو بعدت نماز فجر کے تارم سب میں سبق نماز بتا رہے بعد نماز فجر کے اکتالیس بار پڑھے تو کبھی محتاج نہ ہو یہ بھی وہی اس سلمانی میں آئی اکتالیس بار والی جو کوئی چالیس روز تک ہر روز چالیس مرتبہ پڑھے اس میں یہ بھی کہا ہے جو کوئی چالیس روز تک ہر روز چالیس مرتبہ پڑھیں کسی کا محتاج نہ ہو یہ بھی سیرج سلیمانی کا پیج نمبر ایک سو انچاس ہے جو کوئی اس کا نقش لکھ کر آپ اپنے پاس رکھیں غنی ہو جائے گا اس کے علاوہ جو شادی مقدس کا نقش لکھ کر اس کا میں آپ کو نقش بھیج دوں گا وہ لکھ کر جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں جو کہ یہ کتاب ہیرج سلمانی میں لکھا ہوا یہ نقش بھی اس میں دیا ہوا ہے ہاں جی تو اس کے جو ہے پیج نمبر ایک سو انچاس پہ ہے یہ نقش بھی تو جو فرماتے ہیں جو کوئی اس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے تو بھی غنی ہو جائے گا ہاں کسی کا محتاج نہیں ہوگا تو یہ جو ہے چار خصوصیات اس سے مقدس کا آپ کو بتایا اس کے علاوہ جو ہے مزید خصوصیات بھی ہیں پانچ دس خصوصیات اور ہیں جی اور بھی آپ کو انشاءاللہ آئندہ نکلنے والے دس نغاللہ توحید ہے لوگوں خدمت میں پہنچا دوں گا